روین بسم اللہ روحنا روحا جرو سدا لیا زکرو سور حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں پانچ رکو ایک سو بیاسی آئے تھے اور آٹھ سو ساٹھ گلم تین ہزار آٹھ سو چھبیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی عام مکی صورتوں کی طرح یا عام ہجرت سے پہلے نازر ہونے والی صورتوں کی طرح جن بنیادی مضامین کا تذکرہ ہے ان میں اللہ کے ذات اور صفات پر ایمان اللہ کے رسول کی تصدیق اور آخرت کے عقائد کو مختلف مثالوں سے مختلف طریقوں سے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس زمن میں جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتے ہیں ان کی تردید کی گئی ہے اور آخرت میں جنت اور دوزخ کے حالات کی بھی منظر کشی کی گئی ہے اس سرح و میں ساتھ ہی یہ وضاحت بھی ہے کہ جو عقائد تمام انبیاء علیہ صلاحت و سلام کی دعوت میں شامل ہیں ان پر ایمان لانا ہی انسان کے آخرت کے مسائب اور مشکلات کا حل ہے اور جو لوگ ان عقائد پر شک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمن میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں اور حضرت موسا اور حضرت ہارون حضرت یاس اور حضرت لوت اور حضرت انس علیہ السلط کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا تو وہ عقیدہ ان کو آخرت میں ناکامی سے ہمکنار کر اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکوع میں اللہ تبارک مطالعہ فرشتوں کے تین صفات بیان فرماتے ہیں جو بڑے ممتاز صفات ہیں اور یہ ممتاز صفات ان کے اللہ کے فرما برداری کی وجہ سے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تعمیل کی وجہ سے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس قیدہ اور ہم وقت تیار صفات کی قسم اٹھائی ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اور اس ساتھ ہی اس زمن میں قرآن مجید کے متعلق جو شکوک اور شبہات پیدا کیا کرتے تھے مشرقین کہ یہ قرآن شیطان کی طرف سے ہے یا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نازل کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے سننے سے شیطان دور باگتا ہے بھلا یہ کلام شیطانی کیسے ہو سکتا ہے سناچی جی عرشا کے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں ربان نہیت رحم کرنے والا ہے وہ صفات صفا قسم ہے صف باندھنے والوں کے قطار در قطار ہو کر یعنی ان فرشتوں کی قسم جو صف در صف ہو کر اللہ کے حکموں کے تعمیر کے لیے ہم بدنا گوش اور ہر وقت تیار رہتے ہیں سزا پس قسم ہے ان فرشتوں کے جو ڈانتے ہیں جڑک کر اس عمر وہ جڑکنا ہے کہ جب جنات آسمان کے دروازوں پہ پہنچ کر فرشتوں کے باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ روی زمین پر جو ان کے متعلقین ہیں نجومی وغیرہ ان تک آسمان کے خبریں پہنچا دیں تو یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے کناروں پہ لگائی ہے یہ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو مار بگانے کے لیے ان کو ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں جس کا تذکرہ اسی صورت میں اگے انشاءاللہ آگے آ رہا ہے خطالیاتِ ذکرہ پھر پڑھنے والوں کی یاد کر رکھیں یہ بھی فرشتوں کی صفت ہے یہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و سنہ اور ذکر میں ہمیشہ مشہول رہتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے تلاوت کرتے رہتے ہیں اِنَّا اِلَاهَكُمْ لَوَاحِدْ بِشَكْ تمہارا علا تمہارا معبود ایک ہی ہے گزشتہ تین آیتوں میں قسم اور یہ جوابی قسم ہے رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا ہوما بہین ہوما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور رب المشارق اور جو رب ہے مشرقوں کا یہاں سے ایک بات ذہن میں آ ہے بے شمال سے جنوب تک ایک مشرق ہے اور قرآن مجید میں کہیں اس کی لیے واحد کا سیوا لایا گیا ہے رب المشرق والمغرب اور کہیں تسنیا کا اس سے لایا گیا ہے جس طرح کہ مشارق اور مغارب یہ جی جمع کا سوا لایا گیا اور کہیں تسنی کا سیرا لایا گیا ہے اس طرح کہ رب المشرقین و رب المغربین سورہ رحمان میں تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ ایک ہی ہے اور مغرب بھی ایک ہی ہے تو مفسرین نے اس کے بڑے وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق کو کہیں پرانی مجید میں واحد کی سیرے کے ساتھ کہیں تسنی کے ساتھ اور کہیں جمے کے ساتھ سورج کے طلوع اور غروب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سورج گرمیوں میں ایک جگہ سے نکلتا ہے اور جا کر کے غروب ہوتا ہے پھر سورج جو ہے وہ سردیوں میں دوسری جگہ سے نکلتا ہے اور وہ دوسری جگہ میں جا کر کے غروب ہوتا ہے تو سورج کے جو منتھنے ہیں ان منتنوں کے حوالے سے مشرق کبھی ایک نہیں بنتا بلکہ مشرقیں بہت سارے ہوتی ہیں یعنی ہر روز سورج کے نکلنے کا ایک انادہ جگہ ہے اور ایک علادہ ہونے کی جگہ ہے تو اس حوالے سے کہ ہم مغرب کہا گیا تو وہ بھی ٹھیک مغربین کہا گیا تو وہ بھی ٹھیک اور مشارق اور مغرب کہا گیا تو وہ بھی ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان سما دنیا بے شک ہم نے رونق دی ہے اس آسمانی دنیا کو بزی نہ ایک پر رونا ستاروں کے ذریعے وحفظا زمین کل شیتان مالک اور ان کو ہم نے بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے ہر شیطان سرکش کے لیے کہ جو شیاتی آسمانوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارے جہاں روی زمین پر رہنے والے انسانوں کو روشنی بہم پہنچاتے ہیں اندھیروں میں اور سمندروں میں اور ویرانوں میں جہاں روشنیاں نہیں ہوتی رات کے وقت تو وہاں ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی جو ان ستاروں کا جو دوسرا فائدہ ہے انسانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو شیطان آسمانوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے لیے ایک چوکی دار کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو مار پکاتے ہیں اور جاتے ہیں من كل جانب ہر طرف سے بخور بگانے کے لیے بلحم آزاب اور ان پر ہمیشہ اللہ کے مار ہے اللہ من خطف سوائے اس کے کہ جو کوئی کوئی اچک جانے والی بات فتح بہابو شہاد الثبت پھر پیچھے لگایا جاتا ہے اس کا ایک چمکتا ہوا انگارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والی وسلم کی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جو نجومی زمین پر بیٹھ کر پیشندگیاں کرتے ہیں ان کا تعلق مخصوص قسم کے جنات اور شیاطین سے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب عرش پر سے کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا حکم ان حاملین عرش فرشتوں کو دیتے ہیں پھر وہ اللہ کے اس حکم کا خبر نچلے فرشتوں تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ فرشتے اللہ کے اس حکم کے لیے تدبیر کرنا شروع کر لیتے ہیں آپس میں اس پر گفتگو ہوتی ہے تو زمین سے یہ گیا ہوا شیطان ان فرشتوں کے باہمی گفتگو کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل اور تعمیر کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی یہ آسمان کے دروازوں پہ پہنچتا ہے تو ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں اور وہ ان کو جلا کر ختم کر لیتا ہے لیکن بعض ان میں سے وہ ہے کہ جو وہاں سے باغ نکل ہیں اور ایک آدھ بات وہ ان فرشتوں کی گفتگو کو سن لیتے ہیں بھاگتے بھاگتے تو پھر روئے زمین پر بیٹھنے والے نجوموں کے پاس آ کر کے ان کو خبر دیتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ روئے زمین پر بیٹھنے والے نجومی اس ایک سچ کے ساتھ سونام جھوٹ اور شامل کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں غیب کی خبریں کہ بے فلان موقع پہ یوں ہوگا فلان کے ساتھ یوں ہوگا فلان کے ساتھ یوں ہوگا تو اس میں ننانوے تو جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سچ لوگوں کے سامنے آتی ہے جس کو بنیاد بنا کر کے پھر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے اللہ سے دور رہ جانے کے اور اللہ سے توجہ ہٹا کر اپنے طرف متوجہ کرنے کے یہ ایک سازشیں کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ بے ہم بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں حالانکہ ان نولان میں جھوٹ کی طرف وہ لوگوں, کے لوگوں کو آگاہ نہیں کرے گا کہ میں نے اتنی کی وہ غلط بھی تو ثابت ہوگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک وہ سچ ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کے باہمی گفتگو سے اس جن نے اچ کر کے یہ ان تک پہنچا کر کے لا چکا ہوا ہوتا ہے اب جدید ترخیب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آسمان پہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ ستارے تو زمین سے جو کسافتیں اٹھتی ہے اور وہ ایک خاص مقدار میں جا کر اوپر پھر ان کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ تو وہ کسافتیں ہیں کہ جو اوپر جا کر کے آگ لگ جاتی ہے اس کو ایک تحقیق تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ تو ستاروں کے عمروں کے بڑا ہونے کی وجہ سے ان کے کچھ حصے ٹوٹ جاتے ہیں لہذا روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کو یہ چمکتے ہوئے کہتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں ان کا شیطانوں کے یا جناتوں کے مارنے کے ساتھ کیا تعلق ہے مفسرین نے اس کے بے شمار جوابات دی اور وہ یہ ہے کہ یقیناً چاہے یہ کثافتی زمین سے اٹھتی ہو یا آسمان پہ قریب جو تارے ہیں ان کے حصے ٹوٹتے ہو لیکن آخر ان تاروں کا پیدا کرنے والا کون ہے پھر ان کو اس عمر تک پہنچانے والا کون ہے اور پھر ان کے ان مخصوص حصوں کو ان مخصوص اوقات میں توڑنے والا کون ہے یقیناً اللہ کے ساتھ تو ان تاروں کے پیدا کرنے پھر ان کو بڑھاتے کے طرف لے جانے اور پھر مخصوص اوقات میں ان کے حصوں کو توڑنے کا کوئی مقصد تو ہے اور وہ مقصد یہی ہے جو اللہ ان سے لینا چاہتا ہے انسان کے نظر میں تو وہ حصے بسیدا ہو کر کے گر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان سے ان شیاتی کا بگانے کا کام دیتا ہے جو اللہ کے خفیہ باتوں کی بید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے آپس کی گفتگو کو اچھکنے کے لیے جا چکے ہوتے ہیں یا زمین سے جو کثافتیں اڑتی ہیں اب انسانی نقطۂ نظر سے تو یہ کثافتیں ہیں جو خلا کے ایک خاص مقدار میں جا کر پھر آگ ان کو رکھ جاتی ہے یقیناً ان کسافتوں کے پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے ان کو آسمان کی طرف اٹھانے والا بھی کوئی ہے اور پھر اس کو آگ لگانے والا بھی جو کوئی ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے اور وہ مقصد وہی ہے جس کا تذکرہ یہاں اللہ فرماتا ہے فرس تختی بس آپ پوچھ لیجئے ان سے اہم اشد و خلقن کیا ان کا بنانا مشکل ہے ام من خلقنا یا وہ جو ہم نے خلقت بنائی یعنی لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اس سی یہ کہ وہ اپنا دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں سمجھتے اللہ فرماتا ہے کیا ان کا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا اس سارے خلقت کا جو ہر طرف پیدی ہوئی ہے اس کا پیدا کرنا مشکل ہے ان نہ خلق نہ منتری میں لازم بے شک ہم نے ان کو بنایا ہے ایک چپکتے ہوئے گارے بنا عجیب تو بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مزاق اڑاتے ہیں یعنی ان لوگوں کے نظریے پر آپ تعجب میں آتے ہیں کہ ایسے صاف باتوں کو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں مزاق کرتے ہیں کہ یہ نبی کس قسم کے بے سروپا باتیں کر رہا ہے علیہزلہ حضور نبی کریم سلم ان کے اس طرح کے سوچ پر تعجب کرتے تھے اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ ازا ذکر یس اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ اظہار او آیتن یس اور جب وہ دیکھتے ہیں کچھ نشانیاں تو اس کا ہنسی اڑاتے ہیں وہ اور کہتے ہیں انحاذ اللہ سے قرم مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے جادو ہے یعنی نصیحت سن اور غور و فکر اس بارے میں نہیں کرتے جو معجزات اور نشانات دیکھتے ہیں انہیں جادو کہہ کر کے ہنسی اڑانا شروع کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اَذَا مِتنَا وَكُنَّا ایزا متنا وکنہ تو پھر میں گفتگو میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے وہ ان اور ہم مٹی ہو جائیں گے وہ ایزامن اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور ان لمبوسن کیا ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا اب ابا انن ابلون اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی الح دیجیے نام ہاں وہ ہم تم داخر اور تم اس وقت ذلیل اور غور ہوں گے اس لیے کہ اس وقت کے اٹھائے جانے کے متعلق جو عقیدے ہیں اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے اب اللہ فرماتے فنما واحدہ بس بے شک وہ ایک ہی زبردست قسم کی جڑک ہوگی هُمْ يَنظُرُونَ پھر اسی وقت یہ دیکھیں گے اور دوسری جگہ اللہ نے عرشا فرمایا ہے فَإذا هُمْ ہم يَنظُرُونَ پس اس جڑک کے ساتھ ہی اس زلزلے کے اقدامت کے زلزلے کے جھٹکے کے ساتھ ہی یہ قبروں سے باہر نکل کر پھر دائیں طرف بائیں طرف دیکھ رہے ہوں اور کہیں گے یا ویدنا حازا یوم الدین ہائی خرابی یہ ہے وہ حساب اور کتاب کا دن تم سے کہا جائے گا حازا یوم الفسبل لذیکن تم بھی تکذبون یہ ہے وہ انصاف کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے دیں یعنی یہ سچ مچ سزا اور جزا کا دن ہے جس کے انبیاء کرام میں خبر دیا کرتے تھے دنیا میں اور تم لوگ ان کا مزاق اڑھا کرتے تھے اور ان کی خبروں کو ساخرانہ کلام کہتے تھے اور ان کو ساہر کے کر کے تم لوگوں نے ان کا ٹھٹا کیا تھا ان کا مزاق اڑھایا تھا اب دیکھ لو یہ وَعَفُدْ دَوَانَا اَمِنْ حَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ بسم اللہ نئی سے بار سرح صافات کے یہ دوسری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر بائی سے لے کر آیت نمبر پچہتر تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں روز کفار کے حساب اور کتاب کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب ایک ہی جڑک کے ساتھ یہ سارے لوگ میدان محشر میں اللہ کے حضور آموجود ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ و جمع کر دو ان بے انصافوں اور ان کے جوڑوں کو ماکان یابود اور وہ جن کے یہ بندگی کیا کرتے تھے پوجا کیا کرتے تھے اس آیات میں جو لفظ ہے کہ جمع کر دو ان ظالموں کو و ازوا اور ان کے ازواش کو تو ازواش امراض کیا ہے اس کے بارے میں مفصرین نے احادیث کے روح سے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ ازوا سمراد یا تو وہ میاں بیوی بی دونوں ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے منکر رہے ہوں گے کہ کہا جائے گا کہ اس میاں بیوی بی دونوں کو جمع کر دو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا اور اللہ کے انکار پر یہ لوگ بڑے اعتماد کر کے دنیا میں خوش خوش زندگی بسر کیا کرتے تھے اب ان دونوں کو جمع کر دو تاکہ یہ نیا بیوی بی اکٹھے اپنے ان نافرمانیوں کا انجام دیکھ کر حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث میں ہیں وہ اس آیت کی تفصیل فرماتے ہیں کہ یہاں پر ازوا سے مراد ان جیسے لوگ ہیں چنانچی کہا جائے گا کہ ان مجرموں کو اور ان مجرموں کی قسم کے جرم کے ارتکاب کرنے والے لوگ جو گزشتہ زمانوں میں ہو گزرے ہیں ان کو بھی جمع کر دو کہ ہر جرم کرنے والا دوسرے جرم کرنے والے سے ارادہ ہو چنانچی سدہور دوسرے سدہوروں کے ساتھ اور اس طرح ڈاکو ڈاکو کے ساتھ اور دوسری قسم کے گناہ کرنے والے اپنے ہم مشرب گناہ کرنے والوں کے ساتھ اکٹھے کر دی جائیں گے اور ان کے علی علی ٹولیاں بنا دی جائیں گی جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کا اپنا ایک تھولا ہوگا اور ان کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ خیانت کرنے والوں کی ٹولی ہے یہ ان کی جماعت ہے تو ہر کوئی فاروق رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ازواش سے مراد اسی نوعیت کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں کہ ان ظالموں کو بھی جمع کر دو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں اور ان کو بھی جمع کر دو جو اس نوعیت کے اعمال گزشتہ زمانوں میں کر گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جن کو یہ اللہ کا شراکت دار سمجھتے تھے ان کو بھی جمع کر دو من دون اللہ اللہ کے سوا فہد الجہم پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو وقیف اور روک دو ان کو جب اللہ کے اس حکم کے ساتھ ہی فرشتے ان کو جمع کر کے الادہ الادہ ٹوریوں کی صورتوں میں جماعتوں کی صورتوں میں جہنم کے طرف سے جانا شروع کر دیں گے تو پیچھے سے آواز دیا جائے گا وقیف کھڑا کر دو ان کو ان بے شک ان سے کچھ پوچھا جانا ہے پھر ان سے اللہ تبارک و تعلیم پوچھے گا فرون کیا ہوا تمہیں کہ تمہیں ایک دوسروں کی مدد نہیں کر رہے ہو بلحم مستسلمون اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں بلکہ وہ تو آج دن خود ایک دوسروں کو پکڑانے والے ہیں کہ ایک دوسروں پہ الزام لگاتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے گمراہ کیا اس نے مجھے تجھ سے دور لے جانے کی کوشش کی اور میں اس کے باتوں میں آ گیا لہٰذا مجھ سے تو زیادہ گرفتاری کا یہ قابل ہے اور لائق ہے واقع اور متوجہ ہو جائیں گے ان میں سے بعض دوسروں کے طرف یہ پوچھتے ہوئے قالو کہیں گے انتون نہ انل یمین الیمین شک تم ہی تو تھے کہ جو آتے تھے ہم پر ہر طرف سے قالو بلم بل تکن و بلکہ وہ کہیں گے کہ نہیں, نہیں بلکہ تم ہی خود یقین کرنے والے نہیں تھے وما كان لنا عليكم من سلطان اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں تھا کوئی زور نہیں تھا بلکن تم قوم طاغین بلکہ تم خود ہی حد سے نکلنے والے ہو فاق علينا قول ربنا پھر وہ ایک زبان ہو کر کے کہیں گے جس کہ سچ ثابت ہوئی ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فرمان انا لذائقون بے شک ہم نے اب اپنے گناہوں کا مزہ چکھ نہیں ہے پھر گمراہ کرنے والے کہیں گے فاغويناكم فا سو ہم نے تمہیں اغوا کر دیا ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا لے گئے ہم تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے آزاد سب سب میں شریف ہوں گے ان کا مجلمین بے شک ایسے ہی ہم بدل دیا کرتے ہیں جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو ان نہ بے شک تھے وہ لوگ اضافی الحمد جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کہو لا اللہ یعنی اس عقیدے کا اظہار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی تک وہ غرور کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان باتوں سے بالا ہے یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور وہ کہا کرتے تھے یعنی دنیا کے اندر تاریخ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے ان معبودوں کو لشائر مجمون ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پر یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مجنون یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول کے تعلیمات کی طرف دعوت دینے والوں کو مجنون کہا کرتے تھے نہ سمجھ بلج کوئی بات نہیں بلکہ ان کو تبلیغ کرنے والا تو حق لے کے آیا وہ سب الم اور اس نے تصدیق کے رسولوں کے ابن حکم لذا لذا بل علیم تم البتا چکو گے کو وما اللہ ماہ تم تعملون اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اللہ عبادت وہی مخبصین مگر جو بندے ہیں اللہ کے مخلص تم معلوم وہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مقرر ہیں فوا میوے مکرمون۔ اور وہ بڑے عزتوں کے ساتھ ہوں گے فی جنات نعمتوں والے باغوں میں اینا سرور ان تختوں کے اوپر سرور شریر کی جمع تخت کو کہا جاتا ہے چہائی کو کہا جاتا ہے متقابلین ایک دوسروں کے آمنے سامنے جس طرح کے بڑے مجلسوں میں یا بڑے بیٹھکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دوست جمع ہوتے ہیں تو آمنے سامنے کرسیاں لگا لیتے ہیں اور چارپائیاں رکھ لیتے ہیں جس طرح کے ڈیروں میں ہوتا ہے اور پھر بے فکر ہو کر کے اپنے گپو میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی جنتی بے فکر ہو کر ایک دوسروں کے آمنے سامنے چارپائیاں ڈال کر اس پہ دراز ہو کر کے گفتگو میں مصروف ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ یوفاف علیہ گھومتے پھریں گے ان پر بے میں معائن ان کے غدم یا ان کے ملازم خالص پاس صاف شراب کے پیارے لے کر بے سفید کہ جو پینے والوں کو مزہ دینے والے ہیں لافی غولن کہ نہ اس میں سر چکراتا ہے ولاحم ہرین ضفون اور نہ اس کو پی کر ان کے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے اس طرح کے دنیا کے شراب پینے سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ کم کرنا شروع خو... کر... کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اور پھول بھگنا شروع کر لیتا ہے تو وجہ صفون وہ جنت کے شراب ایسے ہوں گے کہ جن کے پینے سے ان کا دماغ بھی ضائع نہیں ہوگا مفلوج نہیں ہوا کرے گا تو ان کے پاس ہوں گی ایسے دلیاں جو نیچے نگاہیں رکھنے والے ہوں گی بڑے انکو والی کہ انھم نبیضم مخنوم جیسے گویا وہ چھپائے ہوئے یا چھپے ہوئے انڈے ہیں یہ جو ہر طرح کے گھاوب دبوں سے محفوظ ہوتے ہیں فاقبل بعضهم على بعض يدا ساعدم پھر وہ ایک دوسروں کی طرف متوجہ ہو کر کی پوچھیں گے قال قائل منهم کہے कहेगा ان میں سے کہنے والا انی کان لی قرین بے شک میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا یعنی دنیا میں یق کہا کرتا تھا وہ آپ ہے آخرت کے عقیدوں کی تصدیق کرنے والا احزہ متنا وکنا کہ کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے واحض اور ہڈیاں ہو جائیں گے یہ کہ ہمیں پھر حساب اور کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا پھر وہ دوسرا ساتھی کہے گا ہر ان تم بلا تم اس, کر اس کو دیکھو گے جانگنا چاہتے ہو اس کو دیکھنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ جو فرشتے کڑے ہوں گے وہ اس کے اس گفتگو کی کو سن کر جو یہ اپنے دنیاوی زندگی میں ایک دوست کے بارے میں کر رہا ہوگا جب یہ ختم کرے گا کہ بھائی دنیا میں میرا ایک دوست ایسا بھی تھا جو آخرت کا منکر تھا اور الٹا وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بے تو کس پرانے عقیدے پر نظریہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دی جاؤ گی تو وہ فرشتہ کہے گا کہ کیا ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ جو جنت میں دنیاوی دوست کے بارے میں گفتگو کرنے والا شخص ہوگا وہ کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس جنتی کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے فراحف پھر وہ جھانک کے دیکھے گا تو دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان پریوں سے بات کرے گا کالا کہ اللہ ان لطور دین بے شک قریب تھا کہ مجھے بھی اس گڑے میں گرا دیتا لہ متر ربی رکن من المحدرین اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ پکڑے جانے والوں میں شامل ہو جاتا ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے جنت تو آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ تو زمینوں کے نیچے ہے اور احادیث میں بڑی وضاحت ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے وہ جہنم سے ہزاروں میل دور ہوگا وہ جہنم کے جو تپش ہے اس کو بھی محسوس نہیں کر سکے گا اتنا دور ہوگا لیکن اس آیات میں تو یہ ہے کہ بھی وہ جنتی جنت میں بیٹھا بیٹھا جہنمیوں خود کو دیکھے گا اس سے کو بھی کرے گا. تو یہ سوال کسی زمانے میں یا یہ شبہ کسی زمانے میں ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا لیکن اب جدید ترقی نے اس شبہ کو اور اس سوال ہی کو ختم کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے ایک کونے میں بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کی دوسرے کونے میں انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے دوسرے ساتھی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اس کے حرکات اور سکنات بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ماحول ارد گرد کا بھی اس کو دکھائی دیتا ہے اور اس سے گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے حالانکہ درمیان میں راستوں میں کتنے پہاڑ ہے کتنے دریا ہیں سمندر ہیں لیکن یہ پہاڑ یہ دریا یہ راتیں یہ طوفانیں یہ بارشیں یہ بادل یہ گرج یہ چمک اس کے اس دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے تو اگر انسان نے اتنی ترقی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے اپنے اس جنتی بندے کو جہنم میں جلنے والے جہنمی کا نظارہ کرا دیں اور سے گفتگو کرا دیں تو یہ کوئی مشکل نہیں نہ کوئی یہ اعتراض کا مقاصد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افہمان احمدی میں کہ یہ جنتی آپس میں پھر گفتگو میں مصروف ہو جائیں گے یوں کہتے ہوئے کہ افمان احنوب میں یتیم کیا اب ہم کو مرنا نہیں اللہ معتم ال پہلے بار مرنے کی جو ہم مر چکے ہیں امان احموب مہذبین اور نہ ہمیں ہم کوئی آزاد دیا جائے گا ہمیں نہ کوئی تکلیف ملے گی بے شک ہی بڑی بہت بڑی دی ہے کہ اب موت سے بھی بے خوف ہوگے اور اللہ کے آزاد سے بھی بے فکر ہوگے اللہ فرماتے ایسے طرح کی زندگی کے لیے چاہیے کہ محنت کریں محنت کرنے والے یعنی دنیا کے اندر جو شخص خوشحالی چاہتا ہے تو وہ اس قسم کے خوشحالی اور بے فکری کو پانے کے لیے کوششیں کریں اگر وہ کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے غزال خیر خیر بھلا یہ بہتر ہے مہمانی ہم شجرت الزکوم یا کہ ضخم کا درخت انا جالنا فتم تلس بے شک ہم نے اس کو کر رکھا ہے ایک فتنہ ایک آزمائش ظالموں کے لیے ان شجرتن بے شک یہ ایک درخت ہے تخر جوہ جو نکلتا ہے دو زخ کے اندر سے چلو اس کی خوشے کہ انہو رؤوس شیتین جسے گویا شیطان کے سر ہے یہ اس درخت کے انتہائی کبھی صورت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس کی تشبیح شیطان کے سر کے ساتھ دیا ہے حالانکہ شیطان کے سر کو کس نے دیکھا عام انسانوں نے تو نہیں دیکھا اور ایک خصوصیت اس درخت کا یہ ہے کہ یہ جہنم کا پیداوار ہے جہنم میں یہ ہوگے گی اب ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ بے جہنم کے آگ میں تو چیزیں جلتی ہے آگ تو جلانے کی چیز ہے یہ درخت آگ آن کے اندر کیسے پیدا ہوگا اور کیوں نہیں جلے گا تو بھائی جو لوگ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور ہزاروں سال تک یا یا لاکھوں سال سال تک یا سال تک وہ جو آگ جلائے رکھتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق تو اس آگ کو مسلسل جلاتے جلاتے اس آگ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے یہ لوگ حقیقت میں آگ کی نہیں بلکہ اس کیڑے کی پوجا کرتے ہیں جو اس آگ کے جلانے کے دورانے میں اس آگ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے نف نقصان کا مالک ہے جو آگ سے نہیں جلا یہی ہمیں آگ کے جلانے سے محفوظ رکھے گا تو یہ تو انسانوں کا غام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس کے اندر سے دخے پیدا ہو پودے نکلے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں یہ خاصیت رکھی کہ اس کے اندر سے اگر کوئی چیز رک سکتی ہے تو وہ جہنمیوں کے گھرا کر وہ پودا جس کو زقوم کہا گیا ہے فَإنَّهُم <مِنْحا> پس بشک وہ جہنمی کہیں گے اس میں سے کھولتا ہوا پانی صحیح آتا ہے حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کو بھوک لگے گی اور وہ ایک لمبے زمانے تک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے الفجائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں بھوک لگی ہے اللہ ہمیں بھوک لگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ بے ان کو کہنے کے لیے کچھ دو تو وہ فرشتے زخوم توڑ کر ان کو کہنے کے لیے دے دیں گے یہ لوگ اس کو کہیں گے تو یہ ایک ایسا زہرا آلود قسم کا پودا ہے کہ اس کو کھا کر وہ ان لوگوں کے گلوں میں پس جائے گا تو پھر یہ لوگ چیخیں گے پکاریں گے کہ اللہ ہمیں پیاس لگی ہے اس زہر نے ہمارے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اس کو نگلنے کے لیے ہمیں پانی دو ہمیں پانی دو ہمیں پانی دو حضور نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ لمبے زمانے تک یہ لوگ پانی کے لیے تڑپتے رہیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ بھائی ان کو پانی کے لیے کچھ دو تو پھر جہنمیوں کے جسموں کے زخموں سے رسنے والا جو بیٹھ ہے وہ ملا گرم پانی ان کو دیا جائے گا جو زہر آلود ہوگا اس کو یہ لوگ پیئیں گے تو گونٹ برتا ہی ان لوگوں کا اوپر کا جو ہونٹ ہے وہ گوپی پہ چلا جائے گا نیچے کا جو ہونٹ ہے یہ اتنا نیچے ہو جائے گا کہ ناف تک آ جائے گا اتنے یہ بدصورت ہو جائیں گے دانت ان کے بڑے بڑے ہو کر باہر نکلیں گے زبان ان کی لمبی ہو کر کے پاؤں کے نیچے لٹکنا شروع ہو جائے گی اور یہ زہریلا پانی جیسے ہی ان کے پیٹ میں اس زقوم کو پہنچائے گا تو سورہ محمد کے دوسرے رخو میں وہ گزرا ہے فقط تا اس زہریلی بوٹی کی وجہ سے ان کے آندھرے اندر سے کھٹنا شروع ہو جائیں گی اللہ ہر مسلمان کو اس سے پناہ عطا فرمائے اور ہر کافر کو اس سے پناہ والے اعمال پر ایمان رکھنے کی بفیر نصیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آندیاں ان کے نشی سے نکلے گی لیکن وما ہو بمیت یہ مریں گے نہیں یہ سر سدا چٹتا رہے گا پھر ان کو پیا بوک لگے گی پھر یہ مانگیں گے پر ان کو یہی دیا جائے گا اللہ تبارک کو عطا نہ یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ان کی دنیاوی زندگی کی بدعماریوں کے آخرت میں صورت ہے انہوں نے خود اپنے لیے تیار کیا پھر ان کا لوٹنا ہے ان نے پایا تھا اپنے اجداد کو گمراہم یوراہم پس یہ لوگ انہیں کے نقش قدم پہ دوڑ رہے تھے دائیں بائیں اپنے و اجداد سے کسی دوسری میں ہدایت سمجھ ہی نہیں رہے تھے اور یقیناً گمراہ ہو چکے ان سے پہلے بہت سارے لوگ اگلوں میں بھی وداق ارسن ہی منظرین اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا ان کے اندر بھی ڈر سنانے والے فنزر بس دیکھیے بتل منظرین کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا اللہ عبادمسین سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں کہ جنوں جن کے دلوں میں تڑپ تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور اس ہدایت کے بدولت اللہ کے فضل و کرم سے وہ آخرت کے پریشانیوں اور پیشمانیوں سے خود کو محفوظ کر گئے وہ آخر الاوانہ <تصفيق> من پارے سورہ صافات کے یہ کس رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر ایک پندرہ چودہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکوات میں ان قوموں کی بربادی کا تذکر تھا کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں اللہ کے طرف مبوس کی ہوئے پیغمبروں کے تعلیمات کا انکار کیا اس انکار کی وجہ سے ان کا بہت برا انجام ہوا اس رکو میں اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور اس زمن میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے ہر نوح علیہ السلام کا واقعہ پورے تفصیل کے ساتھ سورہ حود میں وہ گزرہ ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وَلَقَدْ نَعْدَانَا نُوْحٌ اور یقیناً ہمیں بکارا حضرت نوح علیہ السلام نے فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ سو کیا ہم خوب دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ بھی جب ایک ہزار سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے اور نصیحت کرتے رہے مگر ان کی شرارت اور اظہار ثانی برابر بڑھتے رہی آخر حضرت وسلام نے مجبور ہو کر اپنے بیچنے والے رب کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی کہ ربی انی بھی فانتصر سورہ قمر کی رکو نمبر ایک میں ہے کہ اے میرے پرورتگار میں مغلوب ہوں آپ میرے مدد کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پکار کیسے سنی اور مدد کو کس طرح پہنچا حد کو والے گرانے کے رات دن کی اجازت سے بچایا پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی اور تنہا اس کے اولاد سے زمین کو آباد کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا سناچے آج تک جتنے خلقت ان پر سلام بیچتی ہے اور سارے جہاں مہنو بھلے سلاد و سلام کے اولاد ہی ہے یہ ان کے ان محنتوں کا نتیجہ ہے اور ان اخلاصوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اب اللہ کے بندوں پر محنتی کی حضر صلاحت وسلام کے اس پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے آپ ایک بیڑا تیار کر دو ایک کشتی تیار کر دو اور اس کشتی میں اپنے پیروکاروں کو جو آپ کی باتوں پر اعتماد اور یقین کرنے والے ہیں ان کو بٹا دو اس لیے کہ ہمارے بھیجے والے عذاب سے وہی بچ سکیں گے جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوں گے تو اللہ و تعالی نے اس رک میں یہ وضاحت فرمائی ہے ونجائی نہ ہو اور ہم نے بچایا ان کو وہ اور ان کے گھر کے لوگوں کو منل ایک بہت بڑی گھبراہٹ سے اس لیے کہ آسمان سے کثرت کے ساتھ بارش برسا زمین سے چشمے پھوٹے کہ ہر طرف پانی کا سیلاب ہی سیلاب اور پانی کی وجہ سے زمین ایک تالاب کی منظر پیش کر رہی تھی جس سے ہر انسان گھبراہٹ کا, کا شکار تھا وہ جالنا ضروری تو اور رتا ہم نے اس کے اولاد ہی کو باقی یعنی اس کائنات میں جتنے انسان ہے اکثر مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی اور اس کے بعد ساری دنیا کے نسل انسانی ہر نوح علیہ سلاۃ ہی کے تین بیٹوں سے چلی ہر نوح علیہ سلاۃ وسلام کے ایک صاحب زارے کا نام سام تھا اور ان کے اولاد سے اہل عرب اور اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی دوسرے بیٹے کا نام خامتا اور ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلی بعض حضرات نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا ہے اور تیسرا بیٹا یافس ہے ان سے ترک منگول اور یاجوج اور ماجوج کے نسلیں پھیلی جو لوگ ہنو علیہ السلاۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ تھے ان میں سے حضرت نلیہ سلاۃ والسلام کے ان تین بیٹوں کے سوا کسی اور سے اگے نسل نہیں چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوراد اوراد ہی کو باقی رکھا وہ ترک نل فل آفرین اور باقی رکھا ہم نے ان کے ان واقعات کو پچھلے لوگوں میں سلام علیہ فلآمین سلام ہو نل سلاۃ و سلام پر سارے جہان والوں میں انا کزاد کنج المحسن بے شک ایسے ہی ہم بدل دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو انمنین بے شک تھے وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے سم عورت نلآرین پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ڈبو دیا جو ان کے انکار کرنے والے یا تکذیب کرنے والے تھے وہ ان منشیاتی ابراہیم اور بے شک انہیں کی نظریات کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نظریات حضرت نوح علیہ السلام و کا تھا وہی نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا ان کے بعد شیعہ کا معنی ہوتا ہے مخصوص نظریات رکھنے والی جماعت تو تمام انبیاء کرام جو ہے وہ مخصوص نظریات رکھتے ہیں اس سارے کائنات کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور وہ وہی نظریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے کر بندوں کے حدت کے لیے محبوس فرماتا ہے عزا اور ابا ہو جب وہ آیا اپنے رب کے پاس بحق بن سلیم میں ایک صاف دل کے ساتھ یعنی اللہ کی بندگی کی طرف اس حال میں وہ متوجہ ہوا کہ وہ دل اور جان سے یہ عقیدہ رکھتا تھا یقین کر رہا تھا کہ بندگی ایک ہی اللہ کی سزاوا ہے اس قول ابھی جب انہوں نے کہا اپنے والد سے وہ قومی اور اپنے قوم سے کہ ماں جاتا تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو اسکن ال ختم دون اللہ تریدن کیا جھوٹ بنائے ہوئے ہو معبود اللہ کے سوا جن کو تم چاہتے ہو سماعونکم برب العالمین پر کیا حال ہے تمہارا پروردگار عالم کے بارے میں فنظر نظره في النجوم اب حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی اس دعوت کو دیتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا اور اس عرصے میں وہ تہوار آیا کہ جس میں لوگ باہر سے بھی سفروں سے اپنے اپنے گاؤں کی طرف جمع ہو جاتے تھے اس طرح کا عموماً ہوتا ہے تہواروں کے موسموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و کے نظریات لوگوں میں کافی پھیل چکے تھے لہذا قوم کے کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں جائے اس لیے کہ اس وقت بھی لوگ میلوں میں جانے سے پہلے اور سیر سفاٹ کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے में जाते میں جاتے اپنے पूजा کرتے اور پھر اپنے کام کاج پہ سیر سفر پہ نکل جاتے جب ہرنو علیہ سلاد و سلام کے پاس گئے یہ جماعت تو علیہ سلاد سلام نے بڑے مصلحت سے کام لیتے ہوئے سوکشم پڑ گئے اور اپنے ستاروں پہ نگاہ ڈالی تو پھر ان سے بہانا کیا کہ میں بھائی میں بیمار ہوں اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام حقیقت میں بیمار تھے یا نواز بلّہ انہوں نے غلط بیانے سے کام لیا تو محققین فرماتے ہیں کہ بیماری ہمیشہ انسان کے وجود میں رہتی ہے اور بالخصوص بخار اس لیے کہ بخار اگر انسان کے وجود سے بالکل ختم ہو جائے تو پھر انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا لہذا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ نے اس بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے سامنے بہانہ کیا کہ بھئی میں بیمار ہوں فقال پس فرما سکیم سقیم شکی بیمار ہوں فتولو پھر پھر گئے وہ اس سے پھیٹ دے کر فراغ پھر وہ جاگوں سے ان کے بتوں پر فقال پس کہا اللہ تا تم کیوں نہیں کہتے ہو مال کیا ہوا تمہیں کہ تم بولتے نہیں ہو فراغ علیہ پھر شروع ہوئے ان پر ضربا مارتا ہوا بالیمین دائیں ہاتھ سے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ پھر لوگ آئے اس پر دھوڑ کر گبراتے ہوئے قَالَ کہا اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْخِبُونَ کیوں پوچھتے ہو جو تم لوگ خود بناتے ہو واللہ خلقکم وما تعملون اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو قال بِنُ لَهُ بُنِّيَانًا قوم کے سرداروں نے کہا۔ کہ ان کے لیے ایک عمارت بنا لو فلقی پر اس کو دکھ کے آگ میں پھینک دو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نے بتوں کو کیوں توڑا یہ اس لیے تاکہ قوم واپس آ کر اپنے نظروں سے دیکھ لے کہ ان کے یہ معبود کتنے بے بس ہے جو اپنے حفاظت بھی نہیں کر سکتی وہ ان کی حفاظت کیا کریں گے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوچا کہ شاید اس طرح سے لوگ ان کی اس بے بسی کو دیکھ کر ایمان لے تو قوم کے سرداروں نے تفصیل اس کے پہلے ہو گزری قوم کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ سلاد و کے ان دلائل کا جواب بجائے دلائل دینے کے وہ اسی زبردستی پہ اور ظلم اور پہ اترائے اور انہوں نے ایک جگہ پر آگ جلائی بڑے پیمانے پہ اور کہا کہ ابراہیم کو نشان عبرت بنا دو یعنی زندہ اس آگ میں ڈال دو پھر وہ چاہنے لگے اس پر برا فجعنا فج الاسفلین پھر ہم نے کر دیا ان کو نامراض ہو جانے والوں میں سے یعنی ہم نے ان کے اس کو اس تدبیر کو ناکامی سے امکن کر دیا اس سے جب حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام صحیح سلامت نکل آئے تو قوم کے لوگوں نے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقال فرما انی زہبن عبدی سیاح دین میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف سو وہی میرے رہنمائی فرمائے گا اور پھر جب اپنے گھر سے نکلے تو اللہ سے دعا کرنے لگے رب من الصالحین ایم رب مجھ کو نیک اولاد عطا فرما دے صالح بیٹا عطا فرما دے یہاں سے وہاں نے یہ مسئلہ حضر کیا ہے کہ اللہ سے دنیا میں اولاد مانگنا یہ خلاف توکل نہیں ہے غلام حلیم اب اللہ فرماتا ہے بس ہم نے خوشخبری دی ان کو ایک تحمل والے لڑکی کی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سلم حضرت ابراہیم علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ سلاد اور ان کے وعدہ کو مکہ میں چھوڑا جس کی تفصیل پہلے ہو گزری ہے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کبھی مکہ جاتے تھے اور کبھی یہاں بیت المقدس آتے اس لیے کہ یہاں حضرت اصاق علیہ سلاۃ والسلام اور ان کے والدہ تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے کو زبر کر رہا ہوں تو صبح کو اٹھ کر آپ نے کچھ جانوروں کا سبقہ دیا راز کو پھر خواب دیکھا پھر سب دیا تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو خواب میں یہ ان کو بتایا گیا کہ بھئی ہم آپ سے جانوروں کے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اس خواب کو حضرت اسماعیل کے سامنے رکھا تو حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام نے انتہائی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو گھر گزریے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے فلم جب وہ پہنچ اس کے ساتھ چھلنے پھرنے کے بالا کہا یادو اے بیٹا اور منا میں بے شک میں دیکھ رہا ہوں تجھے خواب میں, انی از میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں فن پھر دیکھ تو کیا کہتا ہے بالا حضرت اسماعیل نے فرمایا اے اباہیان کر گزر جو تجھے حکم دیا گیا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اعطاو و مجی انشاءاللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یعنی میں اس فر بے صبر کا اظہار نہیں کروں گا فلما اسلم پھر جب دونوں میں حکم مانا وَتَلْ للجبین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر کے بل لٹھایا ابراہیم اور ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً سچا کر دکھایا اپنا خواب انزا كَذَلِكَ کر نزل مسلم <الْمُحسنِين> بے شک ہم ایسے ہی بدل دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلات نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پہ حضرت علیہ سلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ بھائی وہ جنت سے ایک مہنڈی کھولے اور فوری طور پر حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو نکالے اور اس مہنڈے کو لڑا دے حضرت اسماعیل علیہ السلط والسلام محفوظ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جب چھٹی چلائی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو ساتھ ہی دوسری طرف سے اللہ اکبر ولی اللہ کی آواز آئی اب حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام تعجب کرنے لگی کہ بھائی یہ دوسری طرف سے اللہ اکبر کے آواز تو حضرت جبریل علیہ صلاحت والسلام تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ یہ دوسری آواز کس کی ہے جب آنکھوں کو کولا تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام پاس کڑے ہیں اور منڈا ان کے پاؤں کے نیچے تڑپ رہا ہے تو اللہ تبارک اللہ نے اس وقت یہ وہی نظی فرمائے کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو جو ہمارے طرف سے وہی تھی اس لیے کہ گرام کا خواب وہی ہوتا ہے اس کی تکمیل کی اور ہم نے اس کا آپ کو یہ بدلا دیا اور ہم ایسے ہی بدلا دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو ان نہ بلا المبین نے بے شک یہ ایک سریح آزمائش کا اللہ فرماتا ہے وہ فدحی نہ اور ہم نے بدلے میں دیا ان کو ایک بہت بڑے قربانی وہ ترک نہ آخرین اور باقی رکھا ہم نے اس قربانی کے عمل کو پچھلے لوگوں میں یعنی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے سلام اللہ ابراہیم سلام ہے حضرت ابراہیم پر قضا لکنز المخسنین ایسے ہی ہم بدل دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو انہو من عباد المؤمنین بشکتے وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے و بشر ہو بے اسحاق اور ہم نے ان کو خوشحبری دی پر حضرت اسحاق کی نبی من الصالحین جو نبی ہوگا ان نیک بختوں میں و بارکن علیہ و علیہ و علیہ اسحاق اور ہم نے برکت دی ان کو اور حضرت اصحاب کو وہ منظوریت امام محسن وظالم اور ان دونوں کے اولاد میں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت احساب دونوں کے اولاد میں کچھ لوگ تو وہ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں نیکوکار وکار ہیں اور بعض وہ ہے جو سرحطََ اپنا برا کرنے والے ہیں یعنی گناہ اور اللہ کے نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں وآخر من بسم اللہ الرحمن رحمان کہیں پار سو صافات کے یہ چوکی رکو ہے یہ رکو آیف نمبر ایک سو سے لے کر آیف نمبر ایک سو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت موسا نے صدات و سلام کا تذکرہ ہے اور احتسار کے ساتھ دوسرے کچھ انبیاء کرام کا بھی یہ وہی جماعت ہے جو ایک ہی نظریہ رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ حکموں کے حکموں کی تکمیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا میں بھی مدد فرمائی اور اللہ نے ان کے ذکر خیر کو اپنے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں ان کی عزت اور احترام کو بے بس کیا شاید ہے. وَلَقَدْ عَلَى مُوسَى اور ہم نے احسان کیا حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ پہ احسانات کا یہی تذکرہ پہلے کئی صورتوں میں گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ و سلام پہ کیسے کیسے احسانات کیے ایک تو یہ کہ اس کو فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رکھا پھر پھر کے گھر میں ان کے پرورش کے بندوبست کی پھر پھر کے پکڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کے آسباب پیدا کیے اور یہ مصر سے مدین چلے آئے تو یہ سارے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے زمرے میں آتے ہیں جو اللہ نے حضرت مثال علیہ السلام و نجائنا ہوا وہ اور ہم نے نجاتی ان دونوں کو اور ان کے قوم کو میں نل کر ایک بہت بڑے گبراہٹ والی پریشانی سے وہ نثر نہ ہو اور ہم نے ان کی مدد کی پس ہوگے وہ خالب سے. ہے الْكِتَابَ غالبین اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب عطا واضح کتاب یعنی تورات اور اس تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات موجود تھے کہ جو عمل کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نظر فرمائے تھے وہ حدینہ مس المستقیم اور ہم نے ان دونوں کو چلایا سیدھے راستے پر وہ ترک نہ آنے اور ہم نے باقی رکھا ان کے اس ذکر خیر کو پچھلے لوگوں میں سلام العلام و ہارون سلام ہے حضرت مسا اور حضرت ہارون پر اننا قزا المنز المحسن بے شک ہم یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہما من اننا بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے و الیاس و الیاس لمن اور یقینا حضرت الیاس علیہ سلاۃ وسلام بھی رسولوں میں سے ہیں اس قومی جب انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے اللہ تقون کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو اتد رو اور تم چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو یعنی اللہ کو اللہ ربکم اللہ جو تمہارا رب ہے وہ رب اور تمہارے گزرے ہوئے اباؤ احداد کا بھی یہ وہ قوم تھی کہ انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا بال اور ان اس کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ہر مشکل میں ہمارا مدد کرتے ہیں تو حضرت الیا صلی سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو تم نے اپنے خالق اور مالک اور محسن رب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اس نام نے ہاتھ بت کی پوجا شروع کر دی فَقَذَّبُوهُ بَسْ قُومِنَا ان کو جُٹْلَایا فَإِنَّهُمْ لَمُخْدَرُونَ سُو وہ آنے والے وقتوں میں البتا پکر جانے والوں میں سے ہوں گی انہیں روز محشر اللہ تبارک و تعالی ان کو اس جُٹلانے کا سزا دے گا اور یہ سزا ان کا محرزہ ہو کے رہے گا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر جو بندے اللہ تبارک و تعالی کے محلس ہیں جنہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کے ان بندوں کی تقزیب نہیں کی لہذا وہ سزا سے بچ جائیں گے وہ ترک اور ہم نے باقی رکھا ان کے تذکرے کو پچھلے لوگوں میں سلام علی الیاسین سلام ہے حضرت الیاس علیہ پر الیاس کو الیاسین بھی کہتے ہیں جسے توری سین کو توری سینین کہہ دیا جاتا ہے یا الیاسین سے حضرت الیاس سلام کے متبین مراد ہیں اور بعد میں آل یاسین بھی پڑھا ہے تو یاسین ان کے باپ کا نام ہوگا یا انہی کا نام یاسین اور لفظ آل جو ہے یہ ان کے لیے مقم ہے یعنی ان کے لیے ایک ادب کا لفظ ہے جو زیادہ کر دیا گیا ہے جیسے کہ ہم درو شریف میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی وہ تعلیم حضرت ابراہیم علیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اللہم صلی علی صلی وعلا اہل نجیب تو یہاں پر جو اگلا جملہ ہے یہ تعطیباً ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے حضرت الیاس علیہ صلاح والم یہ اللہ کے لیے بڑے مخلص تھے اور اللہ ایسے ہی مخلصوں کو بدلے دیا کرتے ہیں ان نا غذا حکن ضلعین ہم یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں کاروں کو ان من عبادین بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے وہ ان نظوطن المرسلیم اور یقیناً حضرت لو تلیہ سلاۃ وسلام من جملہ رسولوں میں سے ایس میں جینا ہو اہل و اجمائین جب ہم نے بچایا ان کو اور ان کے گھر کے سارے لوگوں کو اللہ سوائے ان کے گھر کے ایک بڑی عمر کی عورت تھی فی جوتی جو تھی رہنے والوں میں سے روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت لوت السلاۃ و سلام کے بیوی بی تھی اس لیے کہ یہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ساتھ باز رکھتی تھی اور اس کے تمام تر جو ہمدردیاں تھیں حضود علیہ سلاۃ والسلام کے بجائے اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی اس لیے اللہ نے اس کا انجام بھی قوم کے لوگوں کے انجام کی طرح کر دیا سم آخری پھر ہم نے اکھاڑ مارا دوسرے لوگوں کو مسبحین اور بے شک تم تو گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت یعنی جب مکہ سے شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے جو منزل پڑتی ہے اس وقت انسان اس وقت صبح کے وقت ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دن چڑھے تو تم ان کو دیکھ رہے ہو وہ بل اور بعد مرتبہ راتوں کو بھی افلا تاثر کیا پھر بھی تم ان سے کچھ عقل حاصل نہیں کرتے ہو کہ آخر یہ جو خوشحال قوم تباہی اور بربادی اور نشانِ عبرت بنا دی گے اس کے کی وجوہات کیا ہیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ور ان یونس لمال سورہ صفات کی یہ پانچویں اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو انتالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو چوراسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و طالیٰ نے اس ایک نظریہ رکھنے والے کامیاب ترین ہستیوں کا ذکر کہا کیا ہے جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے سچی نیت کے ساتھ اور للحیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی مصیبتوں سے نجاتتا فرما دی اور ان کو ناکامیوں سے ہم کنار کرنے والے قوتوں اور طاقتوں کو اللہ نے نابود کر دیا ان عظیم جماعت کے لوگوں میں سے ایک حضرت یونس علیہ و بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے وہ ان سات اور یقینا حضرت یونس علیہ السلام بھی نمین المرسلین البتہ من جملہ رسولوں میں سے ہے از ابقا جب وہ باق پہنچے ادر فلکل مشہور ایک بڑی کشتی پر فسا پھر قور ڈلوایا فقا من المرحذین پھر ہو گئے وہ سامنے آنے والوں میں سے پھل تکا محل سو تو پھر اس کو چک لیا مشین وہ مہیم اس حال میں کہ وہ الزام کیا ہوا تھا حضرت دودل سلاط وسلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو آخری بات بتا دی کہ بھائی مان لو ورنہ اس کے بعد عذاب آئے گا تم پہ قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی تو دوت علیہ صلاط وسلام نے اللہ کے دوسری حکم کے انتظار کیے بغیر کہ چونکہ اللہ نے مجھے آخری پیغام دیا ہے مزید بھی پیغام شاید نہ آئے تو وہاں سے نکل گئے پیچھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس قوم کے آیا تو وہ قوم گھبرا دی اور وہ حضرت علیہ سلاۃ و حضرت یونو سلیہ سلاۃ و کو تلاش کرنے میں لگی حضرت یون سلسلہ سلام نہیں ملے تو انہوں نے آ بکا شروع کر دیا میدانوں میں نکل آئے اپنے بچوں کو اور جانوروں کو لے کر اور اللہ کے سامنے گرہو جاری کرنے لگی کہ پروردگار آپ کا وہ پیغمبر تو ہے نہیں ہم کس سے رہنمائی حاصل کرے تو ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دے ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے اس سزا کو اس عذاب کو اٹھا دیا دوسری طرف حضرت صدارت و سلام جب اس بستی سے نکلے تو راستے میں ایک بھری کشتی میں بیٹھ گئے تاکہ اس علاقے سے نکل کر کے دوسری طرف چلے جائے جب وہ کشتی دریا کے درمیان میں چلی گئی تو وہ حج کھولے لینے لگی اور روایت میں آتا ہے کہ یہ حج کلے اس وجہ سے رہنے لگی کہ اس میں افراد زیادہ تھے تو اس کشتی چلانے والے منلہ نے کہا کہ بھئی یوں ہی اگر کسی بندے کو ہم نیچے پھینکیں گے تو یہ مناسب نہیں لہٰذا سبوں کے درمیان کوڑا ڈال دیتے ہیں جس کا نام نکل آئے تو وہ کسی دوسرے کو الزام دیے بغیر خود ہی جناب مارنے مہربانی کر کے تاکہ دوسروں کی جان بچ جائے جب کوڑا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام کا نام نکلا دوسری بار پھر تیسری بار پھر حرط یون صلی سلاۃ نے خود جلان مار روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی جو شخص باغا ہوا ہو اس کی وجہ سے باقی ماندہ لوگ بھی کشتیوں میں پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی باغنے والا اپنے آپ کو بگوڑا تو نہیں ظاہر کرتا کہ میں باغا ہوا ہوں اس چیز کو جاننے کے لیے ان لوگوں میں ایک رسم پائی جاتی تھی کہ بھائی وہ مانے یا نہ مانے لیکن اگر اس کے نام کا قورن نکل آیا تو اس کو باغا ہوا سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے مالک سے باغا ہوا غلام ہے لہذا اس کو پھر کشتی سے نیچے اترنا ہوگا چنانچہ جب قور اندازی کی گئی حضرت یونوس علیہ سلاط و کا نام نکل آیا ہر یونوس علیہ سلاط والسلام نے خود سے چلانگ مار دی جب چلان ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پہلے سے وہاں ہوا تھا اس نے منہ کھولا ہوا تھا وہ حضرت یونو صلی سلاۃسلام کو زندہ نکل گیا سورہ یونس نے اور سورہ انبیاء میں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے حضرت یونس علیہ السلاۃ وسلام کو جیسے ہی مچھلی نے نگل لیا تو حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امتحان بڑھا دی اسی لیے پھر دعا کی لا الہ الا انت انی اللہ تیرے سب کوئی معبود نہیں تو ہے اور بے شک میں, بے کرنے والوں میں سے ہوں اب حضرت مچھلی کے پیٹ میں رہے جب تک اللہ نے چاہا اس کی وضاحت کی باز رات میں آتا ہے جی تین دن دن رات رہا بعض رات میں آتا ہے جیسے رات رہا پھر ایک کنارے پہ آ کر کے اس مچھلی نے حضرت سلاۃ والسلام کو اگل لیا اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کا ایک پودا اگایا حضرت رسلات وسلام چونکہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے لہٰذا آہستہ آہستہ اس قدو کے پتوں کے سائے میں چلے گئے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری یا ہرن کا بند بس فرمایا کہ وہ آتی وہاں کھڑی ہو جاتی حرد یون علیہ سلاط وسلام اس کی دودھ پی لیتے اس طرح رفتہ رفتہ حرد یونس علیہ سلاۃ وسلام نارمل ہوتے گئے ہوتے گئے جب نارمل ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی کی, کی اے اے یونس جا اس قوم کے طرف جسے تجھوڑ کے آیا تھا وہ ایمان لا چکی ہے ان کو ہدایت کا راستہ بتا دے شہری بن جانا ہے فلولا کان من مسم بس اگر وہ نہ ہوتے تصدیق کرنے والوں میں سے للد سفی بچنے ہی ادائیوں میں یہ باسوم تو البتہ وہ ریتے اس مچھلی کے پیٹ میں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک یا یعنی قیامت کے دن تک نہ ہو بال ہم نے اس کو ایک چھٹی میدان میں وہ سفیم کے ہارنے کے وہ بیمار تھے وہ ہم بدنا شجرت یقین اور اس پر ایک درخت والا بیل روایت میں آتا ہے حادی کے اندر کہ یہ جو ہم نے ان کو پر رما دیا. ایک لاکھ هم پھر ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت مقرر تک <فَسْتَفْتِهِم> بس آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے ان رب بھی کل بنا تو اللہ بنون کہ تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹھے مشقین مکہ میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے لیکن خود اگر ان کو ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش کے بارے میں بتا دیا جاتا تو ان کے چہرے اتر جاتے اور سیاہ ہو جاتے اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھ, پوچھ لیجیے کہ آپ لوگوں نے رب کے لیے تو بیٹیاں بنائے رکھی ہے مقرر کر رکھی ہے اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو ہم خلقنا نل ملاری کیا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا ہے وہ ہم شاہدون اور وہ ان کے تخلیق کو دیکھتے تھے کہ بھی وہ مونس ہیں کہ جو ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اللہ سنو انہم من ان بے شک وہ لوگ اپنے جھوٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں وہ ان کا بے شکی لوگ غلط بیان کرتے ہیں اصل بنا کے عدل بنی کیا اس نے پسند کیا ہے اپنی لی بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں مالکم کیا ہو گیا تمہیں میں تم یہ کیسے انصاف کرتے ہیں دنی دنیا میں عام طور پہ انسانوں کی سوچ یہ ہے کہ بے ان کے ہاتھ بیٹے ہو اس لیے کہ بیٹے ان کے ایک طاقتور وارث قرار کہتے ہیں بنتے ہیں جبکہ بیٹیاں تو دوسروں کے گھروں کے ہو جاتی ہیں اس لیے افضل اور غیر افضل والا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بیٹیاں افضل نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ بیٹیاں دوسری کے گھروں میں چلے جاتی ہیں اور پھر ان کے شوہر اپنے بیویوں کے آبا و اجداد کے مال اور دولت اور وراثت کا اس طرح سے خیال نہیں کرتے جس طرح کہ اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہیں اسی لیے لوگ اپنے پیچھے وارثوں کے بارے میں جو زیادہ چاہت رکھتے ہیں وہ بیٹے ہوا کرتے ہیں مالکم کی فتح کمون کیا ہوا تم تمہیں؟, تمہیں کیسے انصاف کرتے ہو فلاز کروم کیا اس بات پر دھیان نہیں کرتے ہو املکم سلطان کیا تمہارے پاس کوئی گلی دلیل ہے فاتو بھی کتاب اپنے اس کتاب کو انکم تم سوادین اگر تم سچے ہو بین جنت صبح اور ان لوگوں نے ٹہرایا ہے اللہ کے درمیان اور جن جنات جن جن جن کے درمیان یہ ایک رشتہ کہ وہ نئے جنات کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں عمل جنتوں اور یقیناً معلوم ہے جنہوں کو اندرون یہ کہ وہ بھی پکڑے ہوئے قیامت کے اللہ کے حضور آئیں گے سبحان اللہ, اللہ اس سے جو اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اللہ عباد اللہ مگر جو بندے اللہ کے چنے ہوئے ہیں فَإنَّكُمَّ پس اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو مان تم علیہ فاتمین کسی کو اس کے ہاتھ سے بہ نہیں لے سکتے اللہ من سول سوائے اس کے جس نے جہنم میں جانا ہے لہو مقام معلوم اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹکانا ہے مقرر وہ انہن صاف ہوں اور بے ہم ہے صف دستہ وہ انہن مصبر ہن اور بے ہم ہیں اس کی تصبیح بیان کرنے والے یہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جن فرشتوں کو یہ لوگ اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانا کہاں ہے ہم نے کہاں پہ جا کر اللہ کے کس حکم کی تعمیل کس طرح سے کرنی ہے اور ہم ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے دس بستہ رہے رہتے ہیں سب بستہ کرے رہتے ہیں اور ہم ہر وقت اللہ کی تصدیق میں مصروف عمل رہتے ہیں وہ ان قانون اور بے وہ لوگ جو یہ کیا کرتے تھے کہا کرتے ہیں کہ لو اندنا من اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتے پہلے لوگوں کے لکن عباد المحدسین البتہ ہم اللہ تبارک و کے چنے ہوئے بندے بن جاتے فکفرو بھی بس انہی لوگوں نے تو اس کا انکار کیا فسو فمون سو اگے جلد یہ لوگ جان لیں گے یعنی پہلے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کتابی ہدایت عطا فرما دی اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے رسول کو مبوس کیا تو ہم کسی قوم سے بھی زیادہ اپنے پیغمبر کے ساتھ وابستگی کر کے دکھائیں گے کہ ہم زیادہ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اپنا رسول مبوس کیا ان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اللہ فرماتا ہے سو جب یہ اپنے اس انکار کے انجام کو جان لیں گے اور پہلے سے بے شک وہی ہے جن کو مدد دی جاتی ہے وہ ان نجمدنا لہم الغالب اور بے شک ہمارا ہی لشکر بے شک وہی غالب آنے والوں میں ہیں فتح اللہ وہ لیجیے حد ایک وقت تک وہ اب اور ان کو دیکھتے بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انٹار انہیں کس انجام کے طرف لے کے جاتے ہیں اور بیگمبروں کے دعوت پر لبے کہنے والے دنیا میں کس طرف جا رہے ہیں آف آزاد کیا یہ ہمارے آزاد کے بارے جکری کرتے ہیں فیض نزلہ بس پر جب وہ گی ان کے گھروں کے آنگن میں فسا صبا المنظرین تو وہ بری صبح ہوگی ڈرائے ہوئے لوگوں کی آپ پھر جائیے ان سے ایک وقت تک ابسر اور دیکھتے رہیے گیبہ دیکھ رب عزت سو پاک ہے تیرے رب کے ذات وہ جو رب ہے عزتوں والا ان باتوں سے جو وہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے انہوں نے جنات اور فرشتوں میں سے رشتے قائم کر دی اللہ ان کے باتوں سے پاک ہے وہ سلام المسلیم اور سلام ہے رسولوں پر جن رسولوں کی یہ تقزیب کرتے ہیں جن کو یہ شاعر مجنون کہتے ہیں ان پہمبروں پر اللہ کا سلام والحمد للہ سرب العالمین اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو پرورتگار عالم ہے وآخر الحمد اللہ وبرال